صلاة والسلام وعلى سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ السميع العالم من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر پندرہ البادی و بسلام بریم من الكبر البادی و بسلام بریم من الكبر البادی و وادی اس میں فائل کا دیکھا ہے وادی جیسے آپ ذاربن پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اسی کی طرح سیاح ہے جیسے آپ نے کل کے حدیث میں پڑھا ہے عقائم شاکر عصابر اسی طرح کیا ہے البادی وادی بد ایم د کو کرنا البادی کو کمانا ہے ابتدا کرنے والا البادی کو کمانا ہے ابتدا کرنے والا شروع کرنے والا پھر سلام سلام کا سلام ہے السلام علیکم جو دوسروں کو سلام کیا جاتا ہے یہ مراد ہے بری برے اور باپ کروما سے بھی ہو سکتا ہے بری صفت ہے اس کا معنی ہے بری ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ فلاں اس کام سے بری ہے اور وہ اس سے خالی ہے اس سے الگ ہے تکیش کا سلام میں پہل کرنے والا سلام میں ابتدا کرنے والا بری ام منلبر تکبر سے بری تکبر سے بری یعنی اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا وہ تکبر سے بچا ہوا ہے وہ تکبر سے محفوظ ہے وہ تکبر سے مستثنا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے البالسلام سلام میں پہل کرنے والا سلام میں ابتدا کرنے والا بری ام منل کے تکبر سے بری ہے تکبر سے محفوظ ہے تکبر سے بچا ہوا ہے کیا مطلب ہے حدیث کا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اس کا اندازہ آپ سے زیادہ یعنی باہر جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے مرد حضرات کا ان کو زیادہ ہوتا ہے خواتین کو بھی ہوگا بہرحال تو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان عام طور پر, پر ہر کوئی سلام نہیں کرتا بلکہ خیال یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو سلام نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے سلام کرے میں سے کیوں سلام کروں تو سلام میں جو پہل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ دوسروں کو سلام نہیں کرتا دوسروں کو سلام نہیں کرتا تو جو دوسروں کو پہل کرتا ہے سلام میں السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے اندر بڑا پن نہیں ہوتا اس کے اندر, اندر تکبر نکل رہا ہوتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تب سلام میں پہل کرتا ہے جو شخص سلام میں پہل نہیں کرتا تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے بڑا سمجھتا ہے کہ میں کیوں سلام کروں اس کو یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے یا مجھ سے کم درجے کا ہے یہ میں بڑا ہوں میں دنیا دار دنیا کے اہم عہدے پہ ہوں میں فوج کے کسی اچھے عہدے پہ ہوں اور اس میں ہوں دیگر کسی اہم شعبے کے اندر میں ایک اچھی پوسٹ پہ ہوں میں کیوں کسی کو سلام کروں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ مجھے سلام کریں تو ایسا خیال کون کرتا ہے جس کے اندر بڑا پن ہوتا ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے لیکن جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو گویا کہ مختار سمجھتا ہے اور صرف نیکیاں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے عام اصول اور ضابطہ یہی ہے یہ تو دور کی بات ہے سلام کرنا بعض میں تو ایسے ہیں کہ ان کو سلام کیا جائے تو وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تکبر کی بنیاد پر کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بنیاد پر حالانکہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے دو چیزیں ایسی ہی ہیں کہ جن پر عمل کرنا کیا ہے سنت ہے لیکن اس کے مقابل جو ہو جاتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر سلام کرنا یہ سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے اور جواب بھی ایسا دینا کہ جس نے سلام کیا ہے اس کو اسماع یعنی سنانا بھی ضروری ہے ایسا نہیں ہے والے نے سلام کیا اور آپ نے دل ہی دل میں جواب دیا دیا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو یہ جواب کا حق نہیں ہے سلام کا جواب دینا اس طور پر کہ اس کو جواب سنائی بھی دے سلام کا جواب تب مکمل ہوتا ہے جس میں اسماع ضروری ہے یعنی سنانا مسلم کو سلام کرنے والے کو جواب مجیب کا جواب کیا ہونا چاہیے سنائی دینا ضروری ہے تب ہی جا کر جواب مکمل ہوگا ورنہ نہیں کسی طرح چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا کیا ہے سنت ہے چھینک کا جواب اللہ ہم کہ واجب آئی بس الحمد الحمدللہ کہنا کیا ہے سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے جی تو بعد متبرین سلام کرنا تو کر کے نا جواب بھی دینا پسند نہیں فرماتے اس سے بچنا چاہیے بلکہ کیا کرتے رہنا چاہیے سلام کرتے رہنا چاہیے سلام کی عادت ڈالنی چاہیے خود بھی اپنے بچوں میں بھی اعلیٰ اولاد میں بھی سلام کی عادت ڈالتے دلالت رہنا چاہیے اور اچھا انداز اپنانا سکھانا چاہیے بچوں کو کہ کسی کو سلام کیسے کیا جاتا ہے سلام کرنے کا انداز بتانا چاہیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برا اور مسافہ کرنے کا بھی طریقہ بتانا چاہیے کہ مسافہ کیسے کیا جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ شکل کی اور نسل کی اور انسان کے خاندان کی تربیت کا پتہ دیتے ہیں یہ الفاظ ہاں تکبر تکبر کے حوالے سے یاد رکھیے گا جی ہاں آپ نے کچھ وجہ ہے دیکھ ہی لیتے ہیں شخص کے دل میں رائے کے برابر بھی ہوگا اور جنت میں داخل نہیں ہوتا جی ایک ہے قرآن مجید کی آیات قرآن مجید, مجید کی آیات وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالی کے ہیں ہم تک پہنچائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعۂ فرشتے کے اس کے بعد نمبر دو حدیث کہ جو حقیقت میں اس کے معنی تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہیں لیکن الفاظ کس کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ وہ بھی گویا حکم اللہ تعالیٰ کے بولتے مگر یہ کہ ان کی طرف وہی کی جاتی ہے تو حدیث وہ ہے کہ جس میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن معانی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی آیات جس میں الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی جانب سے اور وہ بندری فرشتے نمبر دو احادیث جو عام احادیث جس پر بولا جاتا ہے جس کے معانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ تیسری چیز ہے جس کو نام دیا جاتا ہے حدیث قدسی کا حدیث قدسی کا کہ جس کے الفاظ بھی اور معنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتی حدیث قدسی کہتے ہیں اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی ارشاد ہوتا ہے لیکن کس کے ذریعے ہمیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے تو حدیث قدسی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتکبرو ردائی اتکبرو ردائی فمن فی فی جہنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشار ہے تکبر میری چادر ہے بڑا پن میری چادر ہے تکبر ردا میری چادر ہے فمن فی جو میری چادر کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا کبب فی جہنم میں اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دوں گا یعنی تکبر میری چادر ہے جو تکبر کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا جو مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا لینے کی کوشش کرے گا میں اسے منہ کے بل جہنم میں گرا دوں گا تو یہ ہے حدیث خدشی اتبرانی کی رداری کبک دھو کی جہنم تک تکبر کیا, کیا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے حق کا انکار کر دینا یہ تکبر ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے حق کا انکار کر دینا جانتا ہو یہ حق ہے اس کے باوجود تسلیم نہ کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے تو یہ کیا ہے تکبر ہے جیسے اگر کسی نے دیکھا ہو تو یہ جو تبلیغی جماعت والے لوگ ہیں ان کے ہاں یہ مناظر ہمیں بہت دیکھنے کو ملتے ہیں کوئی شخص کسی کے پاس جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات اسے بتاتا ہے تو ماں تکبر کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے وہ کے ساتھ انتہائی گھٹیا انداز میں پیش آتا ہے بہت برا لہجہ استعمال کرتا ہے اور صرف اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے تو یہ کیا ہے تکبر ہے حق کا انکار ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے یعنی اسی کو دیکھ لیں کہ ایک آدمی سلام اس لیے نہیں کر رہا اسی حدیث کے اندر دیکھیے ایک آدمی سلام اس لیے نہیں کر رہا کہ میں تو بڑا ہوں میں کیوں سلام کروں میں تو بڑا ہوں میں کیوں سلام کروں تو گویا حق کا انکار کرنے والا ہے یہ حق کا انکار کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے یا ایسے کہ وہ سلام کا جواب نہیں دے رہا یہ کیا آدمی ہے کسی کام کا نہیں ہے دو ٹکے کا تو آدمی نہیں ہے میں سلام کا جواب دوں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے. ایک حق کا انکار کر رہا ہے تو یہ کیا ہے مستحق تو یہ بھی حدیث ہے کہ جس کے قلب میں اظہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ کیا ہے جنگل میں داخل نہیں ہوگا خیر آئیے حدیث کی طرف اقبالی کو کس سلام میں پہل کرنے والا سلام سے ابتدا کرنے والا تکبر سے بری ہے اس شخص میں تکبر نہیں ہوگا اس لیے سلام کی عادت ڈالنا چاہیے غیر محرم کو نہیں محرم کو اور اپنے بچوں میں یادت ڈالنی چاہیے کہ سلام کا طریقہ اور انداز یہ کسی تربیت کی آکاشی کرتا ہے کہ آپ کا بچہ سلام کس طریقے سے کرتا ہے یا بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہے یہ چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہے اپنے ہم عمروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتا ہے تو سب سے بڑی تربیت سب سے بڑی بات کیا ہے بچوں کی پرورش اور تربیت یاد رکھیے گا معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر جو برائیاں جنم لیتی ہیں اس کی بنیاد تربیت ہوتی ہے اول زندگی میں لڑکپن کے زمانے میں بچپن کے زمانے میں جب بچے کو یا بچی کو تربیت نہیں ملتی وہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوتا ان کی تربیت کا وقت ہی بچپن اور لڑکپن کا زمانہ ہے کبھی بھی جوان ہونے کے بعد کوئی بھی نہیں سمجھتا وہ ایک ایکسپٹ کہنے لگے کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو میں نے صبح کو اس کو ایک تھپڑ لگا دیا تو اس نے مجھے دو تھپڑ لگائے تو آپ نے بیٹے پہ ایک تھپڑ لگایا نماز نہ پڑھنے پر پڑھ تو اس نے کیا کیا, کیا؟ دو تھپڑ لگا دیے ہاں کہا کہ میں نے کہا کہ کہنے والے نے کہا کہ کیوں آپ نے کیوں مارا حدیث میں جو آتا ہے کہ اگر نماز نہ پڑھے تو کیا کرو تو اسے مارو تو جناب جی سمجھنا چاہیے کہ مارنے کا وقت کون سا ہے کب کہا تھا کہ جب دس سال کا ہو جائے نہ پڑے تو پھر کیا کرو مارو دس سال کا کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ جب بیس یا پچیس سال کا ہو جائے جب تمہارے کاندھے کا تھا تو اس کا मिल مل جائے جب تمہارے के کے उसे बराबर برابر آ جائیں تو اس وقت وہ مارنے کا وقت نہیں ہے اب برداشت کرنا ہوگا مارنے کا وقت اگر تھا تو وہ کب کا تھا لڑک پن کا زمانہ تھا وہ سات سے آٹھ سال اور نو سال اور دس سال کی عمر کی وہ یہ زمانہ نہیں ہے اب اگر آپ ماریں گے اب پھر کیا ہوتا ہے پھر ماں باپ شکور کرتے ہیں ہم اگر ایک بات کرتے ہیں تو ہمارے بچے ہمیں دو باتوں سے جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے اگر ہم ایک تھپڑا مار دیں تو وہ دو تھپڑوں سے جواب دیتے ہیں یہ کیوں اس لیے کہ تربیت کے مقصد کی تربیت نہیں تھی جب پودا چھوٹا جنم لیتا ہے نا پودا زمین سے تو اس وقت اگر پودے کو جو آپ, دیتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو عام طور پر گھروں کے اندر بھی شہن میں دلان کے اندر بھی پودے چھوٹے چھوٹے لگائے جاتے ہیں اور ان کا رخ بالکل سیدھا رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹہنی لگا دی جاتی